وہ عید موسا لی فتح ہو علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا اپنے خادم سے فرمایا لا حتى أبلغ مجمع ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوگا جاری رہے گا جب تک کہ ہم مجمع البحرین نہ پہنچ جائیں جہاں پر سمندر اور دریا ملتے ہیں میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن دونوں کے ٹکرانے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے پانی پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے اللہ نے بیچ میں ایک نظر نہ آنے والا پردہ رکھا ہے اس مقام تک ہم سفر کریں گے او ام دیا خوبا یا میں مدتوں چلتا رہوں گا مراد یہ کہ جب تک وہ مقام نہ آ جائے ہمارا یہ سفر جاری رہے گا حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت خضر علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے ایک خصوصی علم عطا فرمایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ نے تمنا کی یہ پروردگار میں حضرت خضر سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو حضرت موسا علیہ السلام کا یہ سفر علم کی طلب کے لیے تھا آپ حضرت خضر علیہ السلط وسلام کی تلاش میں نکلے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ موسا علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ تعالی کس قدر آپ عالم ہیں کس قدر علم رکھتے ہیں لیکن علم کی آپ کو اس قدر جستجو ہے اتنی طلب ہے لیکن افسوس ہمارا تو یہ عالم ہے شاید ہمیں نماز جنازہ کے فرائض بھی معلوم نہ ہو ہمیں نماز کے واجبات بھی معلوم نہ ہو مگر علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے فلم ماں بالا گا مجما بہ ن سیاح ماں اب ان کی ٹوکری میں ایک مچھلی تھی بنی ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بیان کی تھی کہ جب یہ مقام آئے گا مجما البحرائن کا تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا لے گی فلم ماں جب وہ دونوں پہنچے مجمع مجمع پہنچے بئی حوتہما دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے باہری بس اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا سرنگ بناتے ہوئے یعنی وہ مچھلی جب سمندر میں گئی تو اس کے ارد گرد کا پانی ایسا محسوس ہوا جیسے رک گیا ہو اور اس کے جانے سے جو سوراخ پیدا ہوا اس نے ایک سرگ کی کیفیت اختیار کر لی آپ کے جو خادم تھے ان کی نظر اس سرنگ پہ پڑی انہوں نے کہا یہ پانی میں یہ سوراخ بن گیا اور پانی اس سوراخ کو ختم نہیں کر رہا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی کا سوراخ ختم ہو گیا انہوں نے ٹوکری دیکھی تو مچھلی غائب تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر اس میں وہ چلی گئی لیکن حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام نے یہ نشانی اپنے خادم کو نہیں بتائی تھی تو خادم جو ہے ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے چلو میں حضرت موسا علیہ السلام کو بتاتا ہوں لیکن شیطان نے انہیں یہ واقعہ بھلا دیا فلم ما جا وزا. پھر جب وہ اس سے آگے بڑھے تو یہ جب تک موسا علیہ السلام کا سفر جاری رہا آپ کو بھوک نہیں لگی لیکن جب اس مقام سے آگے نکلے تو بڑی شدید بھوک لگی قال لی فتح ہو آنا غدا انا آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ لقد لقینا من سفر انا ہاد اب یہ جو آخری سفر ہم نے کیا ہے اس نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا ہمیں بڑی مشقت پہنچی ہے قولا خادم نے کہا ار تم بھلا دیکھے تو سہی از ال الخرتی کہ جب ہم اس فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے نسیت تو نسیت شک میں مچھلی کو بھول گیا وما شیطان ان اذکرہ مجھے تو شیطان نے بلایا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں شیطان نے بلا دیا اور میں نے ذکر نہ کیا وقت خزا سبی لہو پل آجاب اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا بڑے عجیب انداز سے کہ پانی اس کے لیے رک گیا اور وہ سرم کافی دیر تک موجود رہی خالا زالی کا ماں کونا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا ارے یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم چلے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساحل سمندر پر اگر کوئی مسلسل سفر کرے تو اس کے پاؤں کے نشانات بڑی آسانی سے بنتے ہیں تو حضرت مسا علیہ السلام اپنے پاؤں کے نشانات پر دوبارہ واپس آئے فر تدا یہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر دوبارہ واپس پلٹیں اس مقام پر جب پہنچے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا حضرت خضر علیہ السلام جو چادر اوڑے لٹے ہوئے تھے آتیناہ رحمتا من عندنا ہم نے اپنے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم علم لدنی عطا فرمایا قال موسا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حل اتبیوں کا آپ کو سکھایا گیا وہ علم آپ مجھے سکھائیں اس لیے کیا میں آپ کی پیروی کروں آپ کے ساتھ رہوں کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں رشدن تاکہ وہ علم سے رہنمائی میں بھی حاصل کروں کو ان نقلیا ماغیا سب اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے کیونکہ میرا علم اور ہے آپ کا علم اور ہے تو پھر جب آپ میرے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ سوال کریں گے آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہوگی وہ کئی فقص میروں آلام عالم تو خط بھی اور کیسے آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو خانا ستاجونی ان شا اللہ آپ نے کہا ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ولا امرہ اور آپ مجھے پائیں گے کہ میں آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کروں حضرت خجر علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سن لیں فلا تس النی انشعین تو آپ کسی چیز کا سوال مجھ سے نہیں کریں گے لکا منہ ذک جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی وضاحت نہ کر دوں